یہ داستان غم نہیں شعور اور شعار ہے چراغ خان کا نہیں عمل کا کارزار ہے یہ ممبر یقین ہے یہ پرچمے وقار ہے ستم گرانے وقت پر یہ ضرب ذلفقار ہے یہ سرزمین فکر ہے یہ وادی قرار ہے یہ دشتے ابتلا نہیں وفا کا عشق زار ہے سنو سنو سدائے کربلا حسین کی زبان سے حسین بے مثال ہے حسین افتخار ہے حسین رمز بندگی حسین ذی و ہے حسین ہی شعور ہے حسین ہی شعر ہے سنو of Undersage. Undersage. <the hue> نبی کے شہر سے چلا خطیب دشت نواب عمل کی روشنائی سے لکھا شار کر میں مادن رسول ہوں ہدایتوں نور ہوں یزید ظلم جور کی سیاہیوں کا سلسلہ مجھے ایسا اس کی بایت سے تم کرے محال ہے خدا کرے گا فیصلہ کہ گان لا سوال سے <&سل أيضًا> امین سوئے حرم چلا ہے کس وقار سے بچا رہا ہے خیر کو بدی کے ہر غبار سے عجیب استراب ہے بطول کے جوار میں ہزار غم چھپے ہوئے ہے چشمے اشغبار میں I want to say روشتہ حسین نے وسیعتوں کے باب میں سکھا دیا قیام بے مثال نظریہ نہ تخت آج کی طلب نہ ہے فساد میں خیر کا سفیر ہوں بدی سے مقابلہ گھری ہوئی ہے ظلمتوں میں امت محمدی نکل رہا ہوں پرچمے پھل ہو گا ستی لیے خدا مہربان ہے میرا نصیر و سایر سایر کے سے حسین بارے دعا پہ رب سے ہم کلام ہے وفا شیرار عاشقوں کا ایک اشدہم ہے وہ روح خانہ خدا بنا الہ الہ ہے شور راز بندگی صدا کردگار ہے فریب کار کوفی و کبا وفا امام ہے نفس نفس سفیر حق قدم قدم پیام ہے یہ کون بدخسال ہے جو حاجیوں کے درمیان ستم لیے حسین کی تلاش میں بچا کے حرمت ہر چلا ہے سو نواب وہ لا رہا ہے گھیر کے یزیدیت کو کر بلا See you. عطیبِ عصر آ چکا ہے ممبرِ خطاب پر سکوت میں ہے نینوہ علم گڑا ہے خاک پر میں نورِ عینِ مصطفیٰ ہوں فاطمہ کا ہوں جو حشر تک نہ جھک سکے وہ عظمِ برمثال ہوں ہم ہی ہے اس جہاں میں بندگانِ رب کے سائے باں ہم ہی ہے نہار مشیتوں کے رازدان بزار زبان سے بزا سب سے زبان سے را ہوا راہون خار بھیڑیوں کے دل میں آ یہ سر زمین سنائے گی میرے لہو کی داستان ستم شعار تخت پر ہے اہل حق اتاب میں ہے ہی چی زندگی یہاں پہ موت افتخار ہے فریب ہے یہ زندگی لقائے رب سبات ہے خدا عشق کے حضور بندگی حیات ہے حیات دشت ابتلا حیات امتحان ہے جو متقی ہوا وہ اس جہاں میں کامران ہے یہ تو کہ جبر توڑ دو ستم کے وار مت سہو ہمارا ساتھ دو نہ دو غلام بن کے مت جیو سنو اے ممبر سنا پہ اب خطیب دشت بے امان سنا رہا ہے خلق کو حدیث عشق جاربا قروس وقت گش میں ہے بلک رہا ہے آسماں لہو میں ترہ چار گئی لبے فرات الماں اجڑ چکا ہے کارواں بچھڑ گیا ہے ساربان کھڑی ہے اب محاذ پر فقط بطور زادیاں ہے آسمان سرخ اور زمین پہ شورے کی زبان پر ہے تشنگی کی داستان